اللہ تعالی نے قران مجید کے اندر فرمایا وما كان للمؤمن ولا المؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم <تصفح> کہ مومن اور مومنہ کی صفات یہ ہے مومن اور مومنہ وہی شخص ہے مومن مرد اور مومنہ عورت وہی, وہی ہے کہ جس کے سامنے کسی مسئلے کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہو جائے تو وہ سرنگ ہو جائے سر کو جھکا دے اور پھر اس میں اس کے اختیار کی کوئی بات نہ ہو لہٰذا جب قرآن قرآن حد, حدیث کی بات آ جائے کسی مسئلے پہ تو ہم کو بالکل ایسے ہو جانا چاہیے جیسے سانپ کے منہ میں جڑی سانپ کے منہ میں جڑی سانپ ایسے ایسے ایسے, ایسے ایسے ایسے کرتا ہے لیکن جب جڑی ڈال جاتا ہے تو ہم مسلمان ایسے ہی ہیں کہ ہم کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اختیار کر رہے ہیں جب فلاں مولانا نے حدیث پیش کر دیا اس میں تو بڑے حدیث ہے؟ اچھا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک بھائی چلیے چلیے ہم وہاں جاتے ہیں یہی ہماری خصوصیت ہے اور مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے اور جماعت اہل حدیث کا منحجی یہی, یہی آیا کسی بھی اہل حدیث کے سامنے آپ ایک صحیح حدیث پیش کر دیجئے اور پھر ان کو دیکھیے کہ کی کیا اس کے خلاف وہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے حریض یہ کہے گا یہی ہماری ایک صفت ہے کہ صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے سامنے خاموش جاتے ہیں اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اور مزید فرمایا ان نے میں کہنا قول المین اللہ کو میں سفید یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اس کا رسول کی طرف بلایا جائے ان میں ان کے ان کے مختلف مسائل کو مسائل کا حل کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کہے کہ اس کا فیصلہ یہ ہے اللہ کہے کہ اس کا فیصلہ یہ ہے تو مومن کیا کہیں کہ سمعینا و اللہ تیری بات آ گئی ہے رسول آپ کی بات آ گئی ہے تو آپ کی باتوں کو ہم سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں اب اس کے خلاف ہمارے زبان سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی لینے کے لیے اللہ نے ایسے کہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیتوں کے سامنے سر کو جھکانے والوں کو کہا وہ اولا کہ قیامت کے دن یہی کامیاب ہوں گے یہاں وہ اولا کہ حسر ہے یعنی اللہ نے اس کو محدود کر دیا کہ پوری جماعت میں وہی لوگ حقدار ہیں جنت کے جو اللہ اور رسول کے کلام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے تسلیم کر لے سینے سے لگائے آنکھوں سے لگائے اب وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ ان کو حدیث بیان کی جا رہا ہے بیان کی جا رہا ہے بیان کی جا رہا ہے بیان کی جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے میرے حضرت نے فلاں نے کہا تھا فلاں امور نے کہا فلاں پیر نے کہا حضرت میں کو حدیث پیش کر رہا ہوں اور آپ تو فلاں فلاں نے کہا لما اکرام کی تقدیس میں تقدس میں ہم اتنے آگے چلے گئے کہ رسول کی حدیث بیان ہو رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں فلاں نے کہا اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرتے تھے تو ہے ان کا باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ حجتمت کے قائل نہیں تھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حج تمت کیجیے آپ لوگ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حجت مت تو جائز ہے اور آپ کے والد محترم کہہ رہے ہیں کہ حجت مت تو جائز نہیں ہے تو عمر نے کیا کہا تھا بکر و, و میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا بکر عمر نے کہا ہے اللہ کے رسول کے کلام کے سامنے ابو بکر اور عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ نہیں کئی کئی بار جنت کی بشارت دی ہے ان کے بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ صدم کی باتوں کے بات کیا سامنے تو بھلا آج کے علماء اکرام اس کے بعد آنے والوں اکرام کی کیا حیثیت ہے کچھ حیثیت ہے تو لہذا جس کے سامنے صحیح حدیث آ جائے اور صحیح حدیث آنے کے بعد اگر وہ قیاس آرائیاں کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ محب رسول نہیں ہے تقدس میں مبتلا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پوری امت اسلام کے علماء اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو اس کے لیے اس حدیث کو چھوڑنا حرام ہے اس حدیث کو چھوڑنا اس کے لیے حرام ہے فرض یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرے یہ پوری امت اسلام کا اجماع ہے اب بتائیے اجما کا خرق کرنے والا اجما کا توڑنے والا اس کو اجما کتاب پڑھ لیجیے مقدمے سارے لکھا ہوا ہے کہ اجما کا اجماع کا جو ہے خرق کرنے والا یہ کفر کے تک پہنچ جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کہا ہے لا تجتمع امت والا بلال میری امت جو گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے اور گویا کہ آپ اجماع کا انکار کر کے اجماع کو ٹھوکرا کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ باطل پر تھے اور میں ہی حق پر ہوں لہذا یہ جو لوگ حادیث بیان کرتے ہیں ان کے سامنے قبول نہیں کرتے ان کو کہیں علماء کا اجماع ہے بھائی نہیں مانتے ہیں آپ میرے بھائی تو اس, ہمارے پاس فائدہ یہ ہے کہ لا, لا کہ جہاں جس مسئلے پہ نص وارد ہو جائے اس مسئلے میں اجتہاد اور قیاس آرائی نہیں چلتی ہے نہیں چلتی ہے اس کی مثال اب ہم پیش کر رہے ہیں دیکھیے قرآن و حدیث میں تعویذ گنڈا لٹکانا جائز ہے حرام ہے خراب ہے حرام ہے آرام آرام آرام آرام اس لیے کیوں حرام ہے اس لیے کہ اللہ کو فرمائے کہ من اللہ کا تعیم اشراک من کا منتا اللہ کا تعیم فخت وہ کے لیے نہیں بہت ساری باتیں ہیں گیارہ باتیں اس سلسلے میں اب اگر کوئی مشتحد کوئی عالم کوئی مولوی کوئی مولانا کوئی مفتی آئے اور اشتہاد کر کے کہے کہ نہیں nee, تاویز جائز ہے اس کا کہہ دے جائز ہے نا تو ہم کیا کہیں گے مولانا معاف کیجیے گا آپ نے جو فتوا دیا ہے وہ فتوا بالکل حدیث کے خلاف ہے اس مسئلے میں حدیث موجود ہے منت اللہ کا فقط متن جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے لہذا آپ کو اس مسئلے میں قیاس آرائی نہ کیجیے کی نہیں تعبیر وہ رکیا ہے تعبیض اور رکیے میں فرق ہے وسلم کے لیے بدن کے کسی حصے میں کسی چیز کو لٹکانا یہ تعویز اور روکیا کہتے ہیں کسی چیز کو دبا دینا اگلی سے اس کو کہتے ہیں جھاڑ فون تو جھاڑ فون رکیا شرعیہ جائز ہے اور رقیہ غیر شرعیہ جائز نہیں ہے رقیہ شرعیہ وہ ہے کہ جو قرآن کے عادث سے ہو یا اللہ کے رسول کے احادیث آ بیان کردہ احادیث کے الفاظ یعنی دعا سے ہو یا ایسا کوئی کلام ہو جس کلام کے اندر شرک کی بو نہ پائی جائے تو ایسا جو ہے رکیہ جائز ہے اور ہر وہ رکیا جس میں شرک کی بو پائی جائے یا شرک ہے یا امن غیر اللہ کے ساتھ شرک ہے یا ایسا کلام جس کا معنی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے دوسری مثال قبر کو پکی بنانا جائز ہے جابر کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر نہ وہ یوک با رہی ہے اللہ کے رسول نے قبر کو پکی بنانے سے اور قبر پر کتبے لگانے سے منع فرمایا ہے اب اگر کوئی مشتحد اس مسئلے پہ آئے اور کہے کہ اچھا قبر پہ اگر بڑا ولی ہے تو لگا دے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر رام آدمی ہے تو نہ لگائیں نہیں لگانا چاہیے آرائی سے انہوں نے فتوا دے دیا ہم ان کو کہیں گے حضرت اس مسئلے پہ چودہ سو بیس سال پہلے جناب محمد الرسد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرنے والے اب اس پڑھیے اور اس کے اندر موجود ہے جابر کے حدیث سے اللہ کے رسول نے قبر کو پکی بنانے سے اور قبر پر کتبے لگانے سے لہذا یہ بتائیے کہ کوئی انسان سو رہا ہے نماز میں سو رہا ہے سن. نماز میں نہیں سو رہا ہے اصل کے بعد سویا ہے ایسے وقت میں جاگا کہ سورج گرو ہونے جا رہا ہے اب وہ کیا کرے گا اصل کی نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا پڑھے گا کیوں پڑھے گا اللہ کے سن نے کہا کہ من اد رکا رکا قبل ادرک سلا جس نے سورج گروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پالی تو گویا کہ اس نے اصل کی نماز پالی نماز کو ادا کر دیا اب اگر کوئی مفتی آیا اور کہے کہ اچھا کب تو سورج غروب ہو نہ اس وقت جائز نہیں ہے اس وقت جائز نہیں ہے نماز تو مکرو وقت ہے بھائی کیسے جائز ہے تو ہم سے کیا کہیں گے آپ کیسے فتوا دیے مولانا اس لیے کہ اللہ کا رسول مانا فرمایا کہ مکرو وقت برماز نہیں پڑنا چاہیے اور ہمارے پاس نس موجود ہے تو ہم کہیں گے مولانا آپ کا فتوا غلط ہے یہاں آپ قیاس نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نس موجود ہے جس نے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکات پاری تو کا یقینی مانا یہ ہے کہ ان کے تین رکعت غروب ہونے کے بعد ہی وعدہ کیے لہذا اس وقت نماز نماز فرض نماز فرد جو جس کو قدا کر دیا جس جو نماز قضا ہو گئی ہو نیند کے جیسے ہو یا بھول کے جیسے ہو اس کو ادا کر سکتے اس لیے فرمایا ہے کہ من نام عن من نسی او نام فل ادا کا رہا جو شخص نماز بھول جائے یا نماز سو جائے فل ادا دا کا رہا تو اس کو پڑھ لے کب رہا عربی میں زرفے زمان کے لیے آتا ہے تو جس گھڑی جس لمحہ جس ٹانگ جس سیکنڈ کو یاد آئے اسے پڑھنا شروع کر دیں یہ فرن نماز ہاں مولانا آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا جائز نہیں وہ نفل نماز نفل نماز ہے نفل نماز, نماز اوقات مقروح میں درست نہیں ہے اچھا یہ بتائیے اس مناسبت سے آپ مسجد میں داخل ہوئے اثر کے بعد اب مسجد میں داخل المسجد بھی تو نفل ہے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ہاں کیوں پڑھیں گے اس لیے کہ ابو قطع کی روایت میں نے تھوڑی پہلے کہا کہ ہر بھی میں جس گھڑی جس لمحہ جس وقت تم مسجد میں جاؤ جاتے تو دو رکاوت نہ پڑھے نہ ہاں تو لہذا تحرۃ المسد پڑھنا جی جی جی تحت سے پڑھے گا وہ تحت سے پڑھے گا دیکھیے میں نے اس سے پہلے جو پہلا قاعدہ ہم نے کا ہے وہ کیا ہے الامور مقاصد ہے الامور مقاصد ہے ان میں بالکل ہم نے جو گھر میں پڑھی ہے وہ ہے فج کی دو رات سنت لیکن اب چ ہم مسجد داخل ہو رہے ہیں اور جماعت کے لیے کافی ٹائم باقی ہے دس رکاس پڑھنے یا پانچ رکاس پڑھنے کے برابر تو ہم دو رکاط سے تقریب المسد پڑھیں گے اس کی اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے نہیں اگر مان لیجیے کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی تو آپ تو نماز تو شروع کر دیں نہ شروع کریں اگر شروع کر دیں تو اچھی بات نہ شروع کر دیں تو اچھی بات لیکن وقت اتنا وقت ہے کہ جو ہے میں مکمل نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن اس بات کو جان لیجئے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت اللہ نے کیا کہا ادا سال کو فلا سال عربی میں عربی زبان میں کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے سب سے بلیف الفاظ کیا ہے لا جنسیہ اس نماز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے انکار سکسرے سے یعنی اس کا کو کوئی اعتبار ہی نہیں اس نماز. اس نماز نماز کا جو نماز پڑھی جائے اقامت ہونے کے بعد فریضہ کے علاوہ تو لہذا جب جماعت شروع ہو جائے اس وقت سارا نفل باطل آپ جا کے فرض میں شامل ہو جائیے فرض میں بعض لوگ فجر کی نماز میں جماعت کڑی ہوتے ہیں وہ مکمل مکمل مکمل, مکمل پڑھنے کی کوشش کرتے نہیں غلط طریقہ ہے اللہ کیا کہا ادا جب نماز کھڑی کر دی جائے فلا فلاں تو کوئی نماز نہیں نہ نفل ہے نہ مطر ہے نہ فرض ہے نہ اور کچھ ہے قیمت لہٰ وہی نماز جس کی اقامت کہی جائے ہاں ہاں دو نماز توڑ دے ہاں نماز چھوڑ دے نماز توڑ دے ہاں جی جی تکبیر ہو رہی ہے ہاں ختم ہونے والی اگر آپ کو یہ اتنا پتا ہے کہ ابھی نماز اقامت ہو رہی ہے ہم کو جو ہے نماز مل جائے گی اور تھوڑی دیر ہے تو یہ تھوڑی دیر انشاءاللہ یہ کوئی یہ کی بات نہیں ہے لیکن آپ جان رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو جو ہے وہ میری رکعت چھوڑنے والی ہے یا اکثر رکات کا اکثر حصہ میں جانے والی ہے آپ چھوڑ دیں نماز کو نماز نا نا نا ضروری نہیں ہے اچھا جی جی اور مسجد میں آئے ایک شخص یہ ہے کہ جو مسجد میں آئے فجر کی نماز کھڑی ہے لیکن وہ فجر کی سنت گھر میں نہیں پڑھا ہے اب کیا کرے گا وہ فرض نماز میں شامل ہوگا پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دو رکاب وہ فجر کی سنت ادا کر لے گا عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دن کون فرماز ہے تمہاری فجر کے بعد تو کوئی نماز صحابی نے اللہ کا کہا کہا تب کوئی حرش کی بات نہیں ہے تم پڑھو اس کو چلیے آتے ہیں عبداللہ بن جی عبداللہ بن صاحب اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو اتنے خالی ہے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی دیتا ہے تو پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ اس بیوی سے شادی کرے تو کیا طریقہ اسلام کے اندر ہاں وہ بغیر اتفاق کے بغیر اتفاق کے کسی سے شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد اس سے ملے ملنے کے بعد پھر وہ بتا خود اپنے اختیار سے طلاق دے دے کسی خدا خدانہ خاص سے کسی اسباب سے تو پھر یہ دوبارہ شادی کر سکتا ہے سکتے گزارنے کے بعد یہ, یہ, یہ, یہ قرآن کی قرآن کے نس سے ثابت ہے ناج کا اور اس کی تصویر اللہ رسول حدیث کا موجود ہے اب اگر کوئی مفتی یہ فتویٰ دے دے تہذا دیح آرائی کر کے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا ہے تو عزت گزارنے کے بعد وہ کسی سے شادی کرے اور صرف شادی پڑھانے سے عقد نکاح, نکاح کر لیا ملا نہیں اسے طلاق دے دی دیا تو جائز ہے تو ہم کیا کہیں گے مولانا آپ کا ختمہ آپ واپس لے لیجیے اس کے حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حتّا حتّا تد... حتّا تد... حتّا کا وصعیلت... کی موجود ہے عبد الرحمن کی شاید یہ غالب حدیث ہے تو اللہ کے سب نے فرمایا کہ نہیں, نہیں نہیں نہیں جب تک وہ تمہارے مزہ نہ لے لے اور تم بھی اس کو مزہ نہ لے لو یعنی ملاقات جب جمع نہ ہو جائے تو تب تک یہ جائز نہیں ہے اب آپ مفتی صاحب کہہ ہیں کہ جو ہے نہیں ہے صرف مجرد شادی پڑھائی جائے تو کافی ہے نہیں لہذا ان مسائل میں اجتہاد اور قیاس آرائی جائز نہیں ہے جن میں نس ورد ہو چکا ہے اب ہمارے پاس اور ایک دوسرا ساتواں قاعدہ ہے الشتحاد لین قد الشتہ لاہق اشتہاد سابق اجتہاد کو باطل اور ملغا قرار نہیں دیتا ہے کیا مطلب اس کا ار اشتہاد لین قد الشتہ مثال کے طور پر یہ قاضی صاحب ہیں قاضی صاحب عالم دین ہیں انہوں نے اجتہاد کیا حریش قرآن کو پڑھ کر کے حریص کو پڑھ کر کے فتوا دیا کیا فتوا دیا کہ ری نماز میں زہری نماز میں سورح فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے مفتہ دیا گی اب لوگ کو زہری نماز سرح فاتح چھوڑ دیے پڑھنا ہے نا پھر ایک سال کے بعد مولانا کو الحرس کتاب ملی اور پڑھنے لگے تو کہا کرے کہ وہ تو بالکل صحیح, صحیح حدیث ہے تو میرا اشتہار غلط تھا ان کا استحاس بدل گیا کہ نہیں نہیں نماز میں چاہے سرری فاتحہ پڑھنا رکن ہے تو ان کا پہلا اشتہا کچھ تھا دوسرا اشتہا کچھ ہے تو اب یہ بتائیے انہوں نے پہلے اشتہار کے مطابق جو لوگوں کو فتوا دیا تھا تو کیا اب وہ لوگ نئے اشتہار کے مطابق اپنی نمازوں کو دہرائے گا یا نہیں دہرائے گا کیوں نہیں دہرائے گا اس لیے کہ ہمارے پاس قائدہ علی اشتہاد لائن قدر اشتہاد لائن قدر اشتہاد لاہن اشتہاد یعنی بعد میں آنے والا اشتہاد پہلے آنے والے اشتہاد کے احکام کو باطل اور ملگا قرار نہیں دیتا ہے مثال کے طور پر گادی صاحب نے کسی مسئلے پہ فیصلہ کیا کہ یہ جائز نہیں لیا تمہارا اس کو نہیں ملے گا یہ جائز نہیں ملے گا نہیں ملے, ملے, ملے, ملے گا پھر بعد میں جب اجتہاد کیا ایسا کا حق بنتا ہے تو پھر وہ جو فیصلہ کر چکا ہے اس فیصلے کو ہم دوبارہ فیصلہ نہیں کریں گے اس فیصلے جو ہو گیا ہو گیا پھر نئے اشتہار کے بعد جو مسائل آئیں گے ہم اس کو نئے اشتہاد کے مطابق فیصلہ کریں گے آپ گے ہے تو کہیں کہ مولانا اس قائد کے لیے دلیل بھی ہے جی ہاں دلیل بھی ہے بغیر دلیل کے یہ قائدہ نہیں بنتا ہے جاوید بن عبداللہ اللہ کی روایت وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے صحابہ کرام سفر میں تھے اور آسمان میں وہ بادل چھا گیا اور اندھیرا ہو گیا اندھیرا ہو گیا تو اب ہم لوگ قبلا کا رخ پتا نہیں چلا کہ قبلہ کدھر ادھر ہے کہ ہم لوگ چونکہ سفر میں ہے ہم لوگ تو گھر پہ تو نہیں گھر میں اگر ہوتے تو ہم لوگ قبلہ معلوم ہوتا ہم لوگ چلے گئے کسی سفر میں سہارا میں اب وہاں جو رات چھا گئی اب ہم لوگ اختلاف کر کے قبلہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے انماز پڑھا ہم لوگوں کو تو کسی بہرحال اشتہار کر کے وہاں تو کچھ ہے نہیں کہ ہم پتا لگائیں تو اشتہار کر کے صحابہ کرام نے کسی ایک کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا اور صحابہ کرم دیکھیے صحابہ کرام کی دیکھیے اس بات کو داد دیجئے کہ صحابہ کرام کتنے سنت رسول کے متبے تھے نماز پڑھنے کے بعد با... نماز پڑھے لیکن نشان لگا دیے کہ ہم نے اس طرف من کر کے نماز پڑھی ہے ہم بولتے تو نماز پڑھ لیے تجھے. ہو, ہو گیا نماز پڑھے اور نشان بھی لگا دیئے کیوں تاکہ ہم کو کنفرم کرنا ہے کہ میں نماز مطلب صحیح قبرت کی طرف ہی ہوں یا نہیں پڑھا پڑھاؤں تو پھر جب سورج نکلا تو ارے تو غلط ہے تو قبرت ادھر ہے قبرت ادھر ہے لیکن ہم نماز پڑھ چکے تو اللہ کے رسول سے مسئلہ کو بیان فرمایا سر وسلم کہا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ ہے ہمارے ایسا ہوا تو کیا کریں گے ہم تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھ چکے ہے کر کے اب جب تم دوبارہ جب تم نماز کا وقت آئے گا ہے, نماز آئے گی تو اس نماز کو ادھر نہیں پڑھنا ادھر پڑھنا تو پہلے اشتہار کر کے جو ہم کام کر چکے ہیں اس اشتہار کے بعد اگر ہمارا اشتہار بدل جاتا ہے تو پچھلے اشتہار کے مطابق جتنا سارا ہم نے عمل کیا ہے وہ اسی پر رہے گا اور جو نیا اشتہار ہمارا بندر بھر رہا ہے اس کے بعد جو نئے مسائل آئیں گے ان مسائل کو ہم نئے اشتہار پر فٹ کریں گے ٹھیک ہے برد فلائٹ برد کیا فلائٹ میں الحمدللہ اگر سعودی فلائٹ ہے تو اس میں جو ہے پیچھے ایک کھانا ہے جس میں وہ لوگ یا ان کو آپ بتائیں کہ قبلے کی طرف بتائیں گے پھر آپ قبلے کے منہ کیبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز شروع کر دیجئے اور نماز پڑھ لیجئے چاہے اس کے جہاں جہاں کہیں جائے اور اگر دیکھ رہے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے تو جتنی آپ حت المقدور آپ قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی کوشش کریں اور نماز بیٹھے بیٹھے پڑھیں نماز بیٹھے بیٹھے پڑھے ہم نے انہیں سے پہلے یہ ہے قاعدہ پڑھا اور میں نے ایک بھی مثال پیش کیا المشقت و تجرب کہ جہاں مشقت ہے وہیں آسانی ہے اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھے پڑھے گا اگر بیٹھے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھے گا وہ ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی نماز ختم ہو جائے گی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور نماز نہیں ہو ہم ہی پڑھیں گے جتنی ہم, ہم, ہمارے پاس طاقت ہے بیٹھے تو بیٹھے کھڑے تو کھڑے یا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ نجران کا ایک وفد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ تو فیصلہ اس مسئلے میں یہ دے رہے ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ ایک ایسا فتوا دیا جس میں ہمارا نقصان تھا اور انہوں نے اس فتوے کے مطابق ہم سے مال لے لیا ہے لہذا آپ کے فتوی کے مطابق عمر کے زمانے میں جو مال لیا گیا ہے ہم سے اس کو واپس کر دیئے تو اس نے کیا کہا علی نے تو ان کے اجتہاد میرا اجتہاد ان کے اجتہاد کو نہیں توڑتا ہے انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق اس زمانے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ اسی پر برقرار رہے گا اب جب نیا مسئلہ میرے سامنے آئے گا تو میں اپنے نئے اجتہاد کے مطابق اس کو اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا سفر سے مطابق. اگر گاؤں میں جتے بھی شہر میں تو میں کوئی صورت تو کرنا پڑے گا جیسے اگر یہ تو سفر سے متعلق نہیں ہے جی, جی تو یہ اگر کہ لیکن رہائش جی میں در شہر میں ہے وہی کر رہا ہوں کسوت بھی اشتہار کی ضرورت نہیں ہے پوچھنا ہے اس کو کسی قاعدے پر جگہ فرق ہے تو ہم مات پڑھ لیتے ہیں وہ شہر میں ہے تو بھی تو آپ کو پوچھنا ضروری ہے اگر شہر کے اندر ہے اگر نہ آئے تو پوچھنا آپ کو شہر میں مزید ڈھونڈنا ہے وہاں اشتہار نہیں چلے گا قرآن اور موجود ہو نہیں چلتا آپ کو نہیں اب دیکھیے اس قاعدے کی مثال اس قاعدے کی ایک مثال جو ہم نے قبلے کی جو بتائی کہ قبلہ اگر اشتہار کر کے نماز پڑ لیا تو اس کو دوبارہ احدہ نہیں کرنا ہے دوسری مثال دوسری مثال پیش کر رہا ہوں یہ ہے جیسے آپ لوگوں خلا یہ فسک ہے کہ طلاق ہے تو راشے ہے یہ طلاق نہیں ہے کیوں طلاق نہیں ہے اس میں تھوڑا سا بتا دوں اللہ رب العالمین نے سورہ سورہ بقرہ میں پہلے طلاق کا تذکرہ کیا پھر پھر خلا کا تذکرہ کیا اور پھر طلاق کا تذکرہ کیا اگر دونوں ایک ہی ہوتا ہے خلا اگر طلاق اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو منفسل انداز میں ذکر نہیں کرتے تو اگر کوئی مفتی اپنے اجتہاد کے مطابق یہ کہے کہ کھلا فسٹ ہے یا طلاق ہے کوئی بھی ایک مان لیجیے پہلا اجتہاد اگر کوئی مشتحد اپنے اجتہاد سے فتوا دے کہ کھلا فسٹ ہے کھلا کیا ہے فسٹ ہے اور اس کے مطابق جو احکام مرتب ہوتے ہیں اس پر لوگ عمل کرتے رہے عمل کرتے رہے یعنی اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو کھلا لیتے رہی پھر اسے شادی کرتے رہے کھلا لیتے رہی پھر شادی کرتے رہے بعد میں اس مفتی نے پھر دوبارہ اشتہار کیا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ کھلا دراصل یہ طلاق ہے اب طلاق دینے کے بعد جو ہے اس کے جو حکام رقص ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اگر تین طلاق دیے ہیں تو وہ پھر جب تک شادی نہیں کرے گا اور اس میں نہیں ملے گا تب تک جائز نہیں ہے اگر آپ نے ایک طلاق دیا ہے دو طلاق دیا ہے اور عجت کے اندر ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر ایک طلاق دیا ہے دو طلاق دیا اور عدت سے باہر نکل گئی ہے تو آپ کو آپ دے کرنا ہے تو بہرحال اب دوسرا جب اشتہار آیا کہ یہ تلاق ہے تو جو پہلے فصلے کے مطابق جن لوگوں نے عمل کیا اپنے بیوی بی, بی, بی, بی واپس لیا ہے تو کیا ہم کہیں گے وہ اپنی بی بیوی چھوڑ دو پہلے اشتہار کے مطابق جو عمل ہو چکا ہے ہو چکا ہے اب دوسری اشتہار کے مطابق جو مسائل آئیں گے نئے صرف اس کا فیصلہ ہوگا جی نہیں کھلا طلاق نہیں ہے میں نے کہا راجو کو ہے خلا طلاق نہیں ہے ایک ہی ایک دلیل ہے کہ الگ کیا کہا اور اس کی ادھر ایک حیض ہے اسی طرح سے اگر کوئی مفتی اجتہاد کر کے یہ فتوا دے لڑکیوں کی شادی میں ولی شرط نہیں ہے لڑکیوں کی شادی میں ولی شرط نہیں ہے اور لوگ اس کے مطابق شادی ہو گئی پھر وہی مفتی دوسری مرتبہ اجتہاد کر کے حدیث کے اندر موجود ہے حدیث, کی حدیث ہے ایو کہ جس سے لڑکی نے ولی کے بغیر شادی کی وہ زانیہ ہے تو جی میں پہلے فتو سے رجوع کرتا ہوں وہ فتویٰ منسوخ ہے اب نیا فتوا یہ ہے کہ بغیر ولی کے شادی نہیں ہوگی تو اب ہم کیا کہیں گے جنو کی شادی ہو چکی ہے آپ نے اپنے جو ہے شادی پڑھاؤ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے الشتہ لا خود الشتہاد لاحت اشتہاد سابق اشتہاد کو ملگا اور باطر قرار نہیں دیتا ہے آٹھواں قاعدہ یہ ہے نہیں استباب nee, چیز ہے استصاف کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں में مسئلے मसले کوئی حکم جاری ہے اور اسی حکم کو को کر اب بھی ہم چل رہے ہیں استحصاب استحصاب ایک دلیل ایک دلیل نہیں ہے یہ صرف جو है شاخیوں کے یہاں ایک دلیل ہے اور حنابرا کے یہاں دلیل ہے لیکن یہ متفق علی نہیں ہے متفق علی چار دلیل ہیں اور باقی دس مختلف ہی دلیلیں ہیں ہاں ان میں سے ایک مختلف دلیل کیا ہے الفت صاحب کہتے ہیں جو سابق کا حکم ہے اس حکم کو مطلب اس حکم پر برقرار رکھنا آٹھواں قاعدہ کیا ہے ما یس بشر مقدم اعلی ما یسبت بشر شریعت سے شریعت سے جو چیز ثابت ہے وہ مقدم ہے اس شرط پر جو شریعت سے ثابت نہیں ہے مثال کے طور پر مثال لے کے آپ آپ کو سمجھیں گے ایک انسان ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے جب پہلی شادی کی تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ سے میں شادی تو کروں گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے اوپر کوئی دوسری شادی نہ کریں میں سے شادی کروں گی لیکن یہ ہے شرط یہ ہے کہ میرے بعد آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی نہ کریں تو ہم کیا کہیں گے ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ میسبت مقدم آلہ میسبت شریعت سے جو چیز ثابت ہے وہ چیز مقدم ہے شرط سے اب آپ کی بیوی نے شرط لگائے کہ آپ اس کے بعد کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں لیکن قرآن کیا جا رہا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو دوسر شادی دو, دو شادی دو شادی کی کیجیے تین شادی کیجیے چار شادی کیجیے کی نا <تصفح> یہ وعدہ نس کے خلاف ہے <تصفح> یہ نہ وعدہ نس کے خلاف ہے اس <تصفح> لیے <تصفح> <تصفح> شریعت سے جو چیز ثابت ہے وہ شرط کو باطل قرار دیتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر کوئی انسان جیسے کیا دلیل حضرت رضی اللہ آشرا کے پاس بریرا ایک کلونڈی ہے وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا امہات محد میں نے اپنے آقا سے مقاطبہ کر لیا ہے کہ ان کو نو اوکے دینا ہے اور ہر سال ایک ایک اوکے دینا ہے تو آپ میری مدد فرمائیں لیکن میرے آقا نے شرط لگا دیا ہے کہ ولا ولا کہ ولا کہتے ہیں جو گلام ہو یا لونڈی ہو اس کے اوفاط کے بعد جو اس کا مال اور جائیداد ہے اس کو ولا کہتے ہیں لیکن میرے آقا نے یہ شرط لگائی ہے کہ تمہارا ولا میرے لیے ہوگا تم سے مقادبہ میں کر چکا ہوں لیکن جب تم مرو گی تو تمہارے جو مال جائیداد ہے وہ میرے حصے میں آئے گا حیدائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی دیجیے میں اس کو بیان کرتا ہوں پھر جو فیصلہ کریں گے وہ میں اسے کروں گی اللہ کے رسول آیا اور عائشہ نے اللہ کے سامنے یہی واقعہ پیش کیا جو احبر نے حیدائشہ کو بیان فرمایا اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ شرط کیسا یہ تو شرط یاد نہیں ہے یہ تو الٹی شرط ہے تو اللہ رسول نے کہا کہ بھائی حال تم خرید لو لولہ تمہارے لیے ہے چاہے وہ ہزاروں شرط لگائے پھر اللہ کے اللہ سل ممبر پر آئے اور کھڑے ہو گئے اللہ کی تاریخ فرمائیں اور کہنے لگے کہ ما بالو ماں بالوری جالوتن لے شی کت ہی سنتی کیا بات ہے کہ لوگ ایسی ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو نہ قرآن مجید کے اندر ہے اور نہ میرے فرمائے ہوئے سنت کے مطابق ہے پھر اللہ کا فرمایا کہ ولمن اعتقا ولا اسی کے لیے ہے جس نے کسی کو آزاد کیا ہو میں خرید کر کے کسی کو آزاد کروں گا تو اس کا ولا میرے حق میں آئے گا تو ان کے آقا نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط باطل قرار پائی شریعت کے سامنے <use> شریعت کے سامنے اس لیے کہ کیا کہا اللہ شریت کا فیصلہ ہے اور شریط کے فیصلے کے سامنے آپ ہزاروں شرط لگائیں کہ نہیں ولا اس کے لیے ولا اس کے لیے شرط یہ بولا اس کے لیے تو آپ کی شرط باطل قرار پائے گی اور شریعت کا بہت محدم رہے گا جی اچھا oh <burger matrix> आजकल जो है अगर शर्द ही लगाती है लेकिन मर्द ही समझिए शर्त के मुताबिक जो है लगा देता है देखिए शेख कह रहे हैं कि आजकल तो मर्दों के अंदर कमजोरी आ गई है की जो है औरत और, और और का शर्त लगाई मर्दी शर्त लगा रहे हैं कि भाई आपसे इस बार शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा इसी मुनासिबत से حضرت اسی مناسبت سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جو ہے دوسری شادی پر یا تیسری شادی پر لوگوں کو ابھارتے تھے دیکھیے ابن باز رحمۃ اللہ لوگوں کو دوسری شادی پر تیسری شادی پر ابھارتے تھے سنیے سنیے تو لوگوں نے کہا کہ شیخ ہم لوگ مؤحد ہیں ہم لوگ واحد ہیں شیخ تو شیخ نے کہا کہا توحید الخائفین یہ ڈرنے والوں کی توحید ہے تو لہذا یہ سنت ہے اگر کوئی کرنا چاہے اس کی ضرورت وہ کرے لیکن ایسا نہیں کہ میرے استعد نہیں ہے میرے گھر میں مال نہیں ہے میں دوسری شادی کرتا ہوں اور میں جب گھر میں پھنسا رہا یہ بھی درست نہیں ہے جس کے پاس استاد استاد ہے طاقت ہے وہی کرے اس قاعدے کی مثال جی فرمائی سے رہا؟ کے ساتھ درخت ہے. إلّا کہ یہ ہم یہ کہیں کہ درخت میں یہ, یہ وہ یہاں پہ نہیں لگا چونکہ اس کے اندر اللہ کے رسول کا اللہ کے رسول کے نس موجود ہے اللہ کا الگ نے فیصلہ دے دیا کہ ولا اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے گا یہ نص موجود ہے ہمارے سامنے اس قاعدے کی مثال دیکھیں دیکھیے اس قائدے کی مثال یہ ہے اگر کوئی عورت اپنے شادی کے وقت کہہ دے بھر کو کہ آپ میرے بال کسی کو شادی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ شرط باطل ہے اگر ان کا دل چاہے تو شادی کر سکتا ہے نہ چاہے تو نہ کر سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی لونڈی خریدتے وقت یہ شرط رکھے کہ وہ گانے والی ہونی چاہیے آ... سمجھے کوئی بازار کے اس زمانے میں لونڈی کو خرید فرق ہوتی تھی تو اگر کوئی شرط لگا کہ دیکھو بھائی آپ کی جو لونڈی ہے اس کو میں خریدوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گانے والی ہونی چاہیے آ? سنگر ہونی چاہیے تو یہ شرط جاج نہیں ہے اس لیے کیوں جاج نہیں ہے اس لیے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الکمان کے شروع میں اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے بہت سارے احادیث کے اندر گانا گانے کو حرام کرا دیا ہے تو لہٰذا جو چیز شریعت نے منع کر دیا ہے آپ اس کی شرط نہر گا سکتے شریعت کے نس کے مخالف اب کوئی شریعت آپ کوئی شرط نہیں لگا سکتے لہذا یہ آپ کا کہنا باطل ہے اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کی دکان سے دس بوتل پیپسی کے خریدوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے آپ کے پیپسی کے پاس جو شراب کا ایک بوتل رکھا ہوا ہے مجھے مفت میں دیں گے یہ شرط لگا رہا ہے وہ کہ میں آپ کی دکان سے ایک ہزار کا سامان خریدوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ایک شراب کا بوتل مجھے بفت میں دیجئے گا لیکن میں پیوں اس کو تو یہ شرط باطل ہے کیوں یہ شرط جہے نس کے خلاف ہے کیوں نس کے خلاف ہے اس لئے کہ بھائی تم اس کو لے کر کہ کیوں پیو گے اس لئے کہ اس کا پینہ ہی تو حرام ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے ال... والا جو بہت ہی اہم قاعدہ ہے اس دور حاضر کے لیے الخراج معنی ہمارے سامنے بہت قیمت لا چکا ہے لیکن ہم اس کو الخراجمان کہ الخراج کا مانا فائدہ نفا اب مانت ضمانت فائدہ ذمانت کے ساتھ ساتھ ہے فائدہ ضمانت کے ساتھ, ساتھ ہے تاوان کے ساتھ, ساتھ ہے اگر آپ نے ضمانت اٹھائی تو آپ کو فائدہ ملے گا ضمانت نہیں اٹھائی فائدہ نہیں ملے گا میں نے بیا مداربہ کی مثال پیش کر کے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی کسی کو ایک ہزار ریال دے رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسے تجارت کیجئے گھاٹا ہوگا تو آپ برداشت کیجئے گا اور جو نفع ہوگا ففٹی ففٹی تو آپ اس سے نفع لیجئے گا اور نقصان میں شریک نہ ہوئے گا یہ جائز نہیں ہے ہاں نقصان میں بھی شریک ہو جائیے کہ بھائی اگر نقصان ہوگا تو ففٹی ففٹی فائدہ ہوگا تو ففٹی ففٹی پے جائز الخراج فائدہ لینا ہے تو آپ کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا جی فرمائیے پیسوں کا فنڈ جمع کرتے ہیں پور اس میں جب پچیس پچیس ہزار ریال دے دیے کافی لوگ جمع کرتے ہیں آٹھ لوگ دیکھیے تو دو لاکھ ریال ٹھیک ہے اب پچیس ہزار ریال کے گزر میں یہ بولتا ہے کہ میں چاہے جتنے بھی کماؤں تو لوگوں کو آٹھ سو ہزار دے دوں گا مطلب فائدہ طے شدہ فائدہ طے شدہ فائدہ تو یہ نہیں ہے اور وہ سام رہا ہے پچیس ہاں کوئی بھی فائدہ درست تو فائدہ کی اتنی نسبت میں لوں گا فائدہ ہوگا تو فائدے کی اتنی نسبت لوں گا جیسے مان لے کہ فائدے کا چوتھا حصہ آٹھواں حصہ دسواں حصہ لیکن یہ کہہ دے کہ میں مجھے, مجھے ہر مہینہ دس ریال چاہیے ہی یہ اجاز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں میری بات تو لہٰذا یہ اجاز نہیں ہے قاعدہ کا دیکھیں ہاں اچھا اچھا قاعدہ کا یہ شمالی معنی یہ ہے جب کسی چیز کا کوئی فائدہ یا نفع یقینی ہو تو اس فائدہ یا نفع کا حقدار وہی ہوگا جو اس فائدے دینے والی چیز کا خرچہ برداشت کرتا ہو یا نقصان بھی برداشت کرتا ہو اس کی کئی مثال میں میں جلدی جلدی پیش کرتا ہوں اگر کسی نے زمین خریدی ہو اور اس کے گلے سے فائدہ بھی اٹھایا ہو پھر اس زمین میں ایسے کوئی کمی یا آئے نظر آئے تو اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی قیمت کے بغیر اسے واپس کرنا جائز ہے کیا مطلب میں نے زمین خریدا زمین خریدنے کے بعد میں نے اس کو اس میں ایک سال استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد اب مجھے زمین کے اندر کوئی آئے نظر آئی تو میں نے جو ہے بیچنے والوں سے کہا کہ بھائی زمین واپس لے لو تمہاری زمین جو ہے آئدار ہے تمہاری زمین بنجر ہے اس میں کھیتی ہماری نہیں ہوتی ہے تو وہ بیچنے والا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ایک سال تک جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا پیسہ بھی واپس کیجئے تب میں زمین جو ہے واپس لوں گا کیوں اس لئے کہ جس وقت زمین آپ کے پاس تھی تو زمین کا کچھ نقصان ہو جاتا تو آپ ہی برداشت کرتے چونکہ آپ اس کے جامن تھے لہذا آپ فائدہ اٹھائے تو لہٰذا آپ اس وقت جو آپ کو اس کو زمین کے فائدہ اٹھانے کا خرچہ خود دینا نہیں پڑے گا اچھا اگر کسی نے ایک گاڑی خریدی قسط پہ گاڑی خریدی کسی سے اور اس گاڑی سے بھی دے دیا کرایہ بھی دے دیا آٹھ دن کے بعد پتا چلا کہ اس گاڑی کا انجن جو ہے ڈپلیکیٹ ہے اب وہ گاڑی واپس کرنے گیا تو شو روم والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے جو آٹھ دن جو گاڑی جو استعمال کیا ہے تو اس کا جو فائدہ ہوا ہے وہ بھی مجھے دو یہ نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ جب جب تک گاڑی میرے پاس تھی اگر گاڑی ٹوٹ جاتی یا گاڑی جو ہے کہیں جو ہے برباد ہو جاتی تو وہ مجھ کو کرنا پڑتا. لہذا میں نے جو فائدہ اٹھایا ہے اس زمانت کے ساتھ اٹھایا ہے لہذا آپ میرے پیسے کا حقدار نہیں ہے آپ صرف جو ہے قیمت جتنی قیمت پیسہ دیا ہوں میں اس کو مجھے دے اپس دے دیجیے گا اسی طرح سے اور ایک مشہور قائدہ جان بلحرام اگر کسی چیز میں حلال اور حرام میں تمیز نہ کر پائیں یعنی حلال بھی لگتا ہے حرام بھی لگتا ہے کوئی چیز آپ کو حرام بھی نظر آ رہی ہے اور حلال بھی نظر آ رہی ہے. اس روپ سے دیکھتے ہیں تو حلال ہے اس روپ سے دیکھتے ہیں تو حرام ہے تو کیا کریں گے ہم اس میں اس میں کہیں گے حرام ہے اس میں یہ حرام ہے جب کسی چیز میں حلال و حرام یکجا ہو جائے تو حرام کا پہلو غارب قرار پائے گا ہاں اس کی چند مثالیں میں نے ذکر کی ہے جب کسی شکاری کتے کے ساتھ کوئی غیر شکاری کتا شامل ہو تو وہ شکار حرام ہے آپ نے اپنے شکا... کتے کو بھیجا جو شکار کتا ہے بھیجا آپ نے جاؤ وہ گیا ایک جو ہے چڑیا کو مارا لیکن آپ کہیں گیا گائب ہو گئے دیکھا کہ جو ہے وہاں اور ایک کتا کھڑا ہے تو یہاں ایک بہت سے دیکھے تو حلال ہے اور ایک محسوس دیکھے تو آرام ہے اگر دیکھے کہ میرے کتا نے مارا ہے اس کو تو ہلال ہے لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں میرے کتے نے تو نہیں مارا وہ اس کتے تو مارا ہے جو شکار کتا نہیں ہے تو آرام ہے اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ اس جگہ کھانا پہلے جائز نہیں ہے جب حلال و حرام ایک جگہ جمع ہو جائے تو حرام کو ہاں اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل وہی ہے ابھی جو نمبر نمبر بشیر ہاں بھائی نے ہم امور مشتبہ کافی شبہ اور کافل حرام اسی طرح سے ہاں قرآن میں سورہ سورا میں ہے نا مکلبین کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہاں حلال ہے بالکل آپ کا ڈریم ہونا چاہیے آپ کا ڈریم اور ایک مثال ہے دیکھیے ایک حلال عورت جس سے آپ شادی کر سکتے ہیں یا آپ کی کوئی بہن جس سے شادی جائز نہیں ہے جس سے شادی جائز نہیں ہے وہ عورت پچاس ساٹھ عورتوں میں گھل مل گئی ہے یعنی اس इस وقت اس کا تصور موجود ہے من لیا آپ رہتے ہیں ہندوستان میں آپ کو کہاں لندن میں یا رہتے ہیں لندن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بہن ہے ہے نا جنگ ہو گئی اب آپ کی بہن بہت ساری عورتوں میں شامل ہو گئی آپ لندن سے واپس آئے آپ لیکن اس بچے کی اس بہن کی پیدائش میں آپ موجود نہیں تھے آپ جانتے بھی نہیں کہ کون میری بہن ہے جب وہاں سے واپس آئے تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایک جگہ بہت سارے جمع ہے ان میں سے آپ کی بہن بھی ہے لیکن آپ आप, اپنے आप, بہن کچھ نہیں جانتے ہیں آپ کو بہت ہو چکے ماں بھی بہت ہو چکے جو ہے وہ سب بھی ہے جنگ میں آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ ان عورتوں میں آپ کی ایک بہن بھی ہے میں آپ کی بہن بھی ہے یا کون سی میری بہن ہے بھائی جان نہیں پا آپ یہاں وہ شامل ہے جس کو آپ شادی کر سکتے بھی ہے جس ہیں ارے آپ تو آپ کے لیے ان عورتوں میں سے کسی عورت سے شادی کرنا جائز نہیں کیوں جائز نہیں ہے اس لیے کہ جس سے آپ شادی کریں گے ہو سکتا ہے ہی میری بہن ہو جائے تو لہٰذا جہاں حلال اور حرام ایک جگہ جمع ہو جائے تو البا جانب الحرام تو اس وقت حرام کا پہلو غالب رہے گا اس طرح سے دیکھیں میرے بھائی اب ہم لوگ قواعد کا سلسلہ ختم کر دیے اب داختے پر آ رہے ہیں ایک قاعدہ یہ ہے مقاصد نیت اللافظ اللہ عند القاضی لفظ کا مقصد جو بولتا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اس کا ایسا کہ کیا مراد ہے صرف قاضی کے علاوہ اگر قاضی کے سامنے کوئی قسم اٹھاتا ہے تو قاضی کی نیت پر کیسے اس کو وضاحت کرتے ہیں اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے اس میں دو احتمال ہیں نا اس میں دو احتمال ہے کہ حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے اور دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے تو ہم بولنے والے سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے آپ کا کیسا بھائی ہے سٹا بھائی ہے یا دینی بھائی ہے نا تو کلام کا معنی بولنے والے کی نیت کے مطابق ہے لیکن صرف قاضی کے علاوہ صرف قاضی کے, قاضی کے پاس قاضی کے پاس قاضی کی نیت کے مطابق آپ کو بات کرنی ہوگی کیسے قاضی کہہ رہے ہیں آپ قاضی کے پاس مسئلہ پہنچا تو قاضی نے کہا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے کہا کہ ولہ ہادی قسم خدا کی یہ میرا بھائی ہے قاضی کہنا چاہتے ہیں کہ اے اگر آپ کا سگا بھائی ہے تو قسم کھا کے مجھے بتائیے اگر سگا بھائی نہیں ہے تو آپ کو عرق نہیں ہوگا تو وہ کیا کہہ رہا ہے قسم خدا کی یہ میرا بھائی ہے قاضی نے اس کو کہا کہ اگر اے تمہارا سگا بھائی ہے تو تم قسم اٹھاؤ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ولہ حد اہ قسم خدا کی یہ میرا بھائی ہے لیکن قاضی کی مراد یہ ہے کہ اس کا سگا بھائی ہے تو بولنے والا کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میرا سگا بھائی ہے میں نے کہا کہ میرا بھائی ہے हा? تو اس میں کس کی بات مانی جائے گی قاضی کی بات مانی جائے گی یعنی قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے سگا بھائی مراد لیا ہے اور اس میں لوگ فیصلہ کر دے گا اگر سگا بھائی نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہوگا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا اس طرح اور ایک قاعدہ ہے الب رتو فلرقو دل مقاصد ول مہانی لال معاملات میں خرید و فروخت میں تعامل میں الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مہانی کا اعتبار کیا جائے گا کیا مطلب جیسے شادی تک شادی تو جب آپ کے مولانا شادی پڑھاتا تو کیا کہتے ہیں فلا فلاں کی لڑکی فلا سے اتنے مہر کے عوض میں آپ کو آپ کی زبریت میں میں دیتا ہوں قبور کرتے ہیں کہ ہاں قبول کرتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ فلا کی لڑکی فلا اتنے عوض میں میں اس کو مالک بناتا ہوں تو بھائی شادی کرنے آئے ہوں مالک کو بنائیں گے مجھ کو ہاں؟ میں تو شادی کرنے آیا ہوں میں تو مالک بننے نہیں آیا ہوں تو یہاں کیا کہیں گے ہم ہم کہیں گے کہ دیکھیے یہاں لفظ مالک کا استعمال تو کر رہا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ شادی ہی مراد ہے لہذا الفاظ کے پیچ و کھم میں نہ پڑے مراد کیا ہے وہ دیکھیں رہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ابھی میں نے بیان کی فرمایا کہ اللہ صاحب سے کہا کہ ملک تو کہا ایک روایت میں ہے ملک تو کہا بے معامہ میں نے تم کو اس عورت کا مالک بنا دیا ہے قرآن کی جو آیت ہے اس کے عوض میں تو یہاں اللہ کا لگا نکاح نہیں کہا کا نہیں کہا کیا کہا ملک کا مالک بنا دیا اچھا آپ دکان پہ گئے گئے تو کہا کہ یہ کتنی قیمت کی, کی. کہا کہ ریال ایک ریال تو بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ تو کہا وہ کہا آدھا اللہ دل کارو را دیا چاہل ابھی ریال میں آپ کو ایک یہ بوتل ہدیہ میں دیتا ہوں ایک ریال کی عوض میں ایک ریال کی عوض میں میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں تو دیکھیے لفظ استعمال کر رہا ہے ہیبا کا تو آپ الفاظ کے پیچوں کھم میں نہ پڑے کہیں کہ بھائی یہی تو تجارت ہے بھائی ہے آپ بیٹھ رہے ہیں ہدیہ نہیں دے رہے مجھ کو گرچہ آپ ہدیہ کرب استعمال کر رہے ہیں تو في العقود والمعاملات لا لا تو ہمیں نہیں پڑھنا کیا کہنا چاہتے ہم محفوظ سمجھ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی جو وہ ضہور میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ارے یار مجھے وہ دوسرے وہ چاہتا ہے پانی بوتل رکھا ہوا ہے حالانکہ پانی چاہیے لیکن زبان سے نکل گئی پیپسی تو نہیں اچھا میری بات پانی हैं پیاس لگی ہے نا انسان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یار میں ابھی وہاں کیا کہتے ہیں زلخل گیا تھا پھر وہاں کچھ کام کے چلایا تو مشین پہ ہیں سو میں دمام گیا تھا دمام دمام گیا تھا ہوتا ہے کہ نہیں تو الفاظ اور پیچ و میں نہ پڑے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو وہی اسی کا اعتبار ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا اسی طرح سے اور ایک قاعدہ ہمارے پاس ہے جو اف ضرورات تو بھی حل محدورات اف ضرورات ضرورت کے وقت ضرورت کے پیش نظر حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے ضرورت کے پیش نظر حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے اب ضرورت کس کو کہتے ہیں پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے عربی اور اردو میں ضرورت کے معنی میں بہت فرق ہے ہاں؟ عربی اور اردو میں ضرورت یا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور عربی میں استعمال کرتے ہیں لیکن عربی اور اردو کے الفاظ میں بہت فرق ہے ضرورت عربی میں کہتے ہیں وہ کام جس کو نہ کرنے سے آپ کا جسمانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو اس کو ضرورت کہتے ہیں جیسا آپ ہے نا مولانا مجھ کو جو ہے دمام جانے ضرورت ہے یعنی مجھے کچھ چیز خریدنا ہے نقصان تو نہیں ہوگا لہذا عربی میں ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ کرنے سے آپ کا جانی یا مالی نقصان ہو اس کو ضرورت کہتے ہیں تو ایسی ضرورت کے حالات میں ایسے وقت اگر پیش آ جائے کہ جس جس میں آپ کا جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو یا آپ کا اور کچھ نقصان ہو تو اس وقت آپ حرام کام کو کر کے استعمال کر کے انجام دے کر کے آپ کا تحفظ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اور ایک قاعدہ ہمارے پاس ہے اللہ استرار لائف ہاتھ کر لائی ویل مجبوری کسی کے حق کو حق کو جائز قرار نہیں دیتا ہے مجبوری کسی کے حق کو جائز قرار نہیں دیتا کیا مثال جیسے یہ پانی میرا ہے میں یہاں رکھا ہوں میرے فٹ میں رکھا ہوا ہے آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے اگر آپ پانی نہیں پی تو مر جائیں گے طرف کے تو آپ وقتی طور پر تو میرا پانی پی لیے تو کیا آپ کے لیے میرا پانی پی لینا جائز ہے جائز تو ہے لیکن آپ اس پانی کی قیمت مجھے ادا کرنا ضروری ہے آپ, آپ, آپ کو ادا کرنا پڑے گا آپ جا رہے ہیں بہت بھوک لگی ہے کسی کا کھانا رکھا ہوا ہے بہت بھوک لگی ہے اب نہیں کھائیں گے تو وہیں تڑپ کے مر جائیں گے تو کھانا تو کھا لیں گے یہ تو جائز ہے لیکن اس کا جو حق ہے وہ حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا یہ قاعدہ کہہ رہے ہیں کہ اضرار لائیو حق کلغیر کہ مجبوری کسی کے حق کو پامال نہیں کرتی کسی کے حق کو پامال نہیں کرتی باسط نہیں قرار دیتی آپ کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا لیکن آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کا کھانا کھا کر کے آپ کو مٹائیں نہیں یہ درست نہیں ہے میں نے ابھی بیان کیا کہ حق دو قسم کی ہے ایک اجواری اختیاری اجواری کا مانی یہ کوئی روک نہیں سکتا ہے وہ اس کا خاتمہ ضرور آئے گا ہاں اللہ ہے کہ جیسے ہم لوگ چار بھائی ہیں باپ کا اور سمجھے ملا تو میں کہا دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ میرے وہ بھائی وہ بھائی غریب ہے تو کہا کہ میرے بھائی آپ لوگ اللہ है نے مجھ کو بہت زیادہ دیا ہے تو لہٰذا آپ اس کو لیں اور آپ لوگ فائدہ اٹھائیں مجھے میرے پاس بہت زیادہ زیادہ زمینیں تو یہ میں اپنے حد کر کر سکتا ہوں لیکن کوئی روک نہیں سکتا ہے آپ جو روکیں گے میرے باپ کی نراش سے میرا کوئی دوسرا بھائی اس طرح سے اور ایک قاعدہ ہمارے پاس ہے کہ السل و بقا اماقیان اعلیٰ ماقان ماضی میں جو چیز ثابت ہو گئی وہ اب بھی ثابت ہے جیسے وہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے ہم لوگوں کو کھانے کے وقت کہ مسجد کا ایک مینارا ہے مان لیجئے آپ مغرب نماز پڑھ کے گئے دیکھ رہے مینارا موجود تو ہے آپ کو کوئی فون کر رہا ہے کہ بھائی ہیلو ارے مینارا گر گیا مینارا گر گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس بات پر ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک مجھے کوئی شکا آدمی عادلہ آدمی خبر نہ دے دے کہ مینارا گر گئے ہیں کیونکہ میں نے مینارا دیکھ کے آیا ہے اور اصل یہی ہے کہ مینارا بھی باقی ہے اللہ کہ کوئی مجھ کو ایسی خبر دے دے جو بالکل شکا ہو اور اس کے خبر میں شکو شبہ نہ ہو شکو شبہ نہ ہو آپ سے میں نے ایک ہزار ریئر قرض لیا اور قرض بھی کر بھی وہ لکھ لیا آپ میں ایک دن کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پیسہ دے دیا وہ کہیں گے نہیں آپ نے پیسہ نہیں دیا ہے کہا میں نے پیسہ دے دیا بھائی کہ آپ نے نہیں دیا ہے اختلاف ہو گیا دونوں میں کیا ہو گیا اختلاف ہو گیا فیصلہ کس کا ہوگا کیا فیصلہ ہوگا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک پیسہ جمع نہیں کیا ہے آپ نے قرض لیا ہے یقین ہے قرض لیا ہے اس میں کوئی کنفرم ہے لیکن آپ نے دیا ہے یہ کنفرم نہیں ہے یہ کنفرم نہیں ہے لہٰذا اصل, مکان مکان. اصل یہی ہے کہ جو چیز زمانے ماضی میں ثابت ہے آپ کا قرض لینا ثابت ہے وہ اب بھی ثابت ہے اللہ کہ آپ کے پاس کوئی قبی دلیل ہو جس سے آپ ثابت کرے کہ میں نے پیسے چکا دیا ہے اسی جی اسی کی طرح جی وقت چونکہ نہیں ہے رہتا میں بہت جلدی جلدی جو ہے اہم قواعد کن سے باقی رہ گئے ہیں ابدر الشد یو فا بد درحف اب در جب ایک مسئلے پہ دو در سامنے آ جائے دو مصیبت دو مقصد دو فتنہ سامنے ہمارے ہیں ایک چھوٹا فتنہ اور ایک بڑا فتنہ تو ہم کیا کریں گے یدھ فا در اکبر برالر تو بڑے فتنے کو دور کیا جائے گا چھوٹے فتنے کے ذریعے چھوٹے فیتنے کا ہم بڑے فیتنے کو ٹالیں گے جیسے مثال کے طور پر کسی کی انگلی میں لاسٹ محلہ کینسر ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اگر اس انگلی کو کاٹنا انگلی کو کاٹنا یہ بھی درست نہیں ہے اور ایک طرف کیا ہے میری جان چلی جائے گی یہ بھی نقصان ہے لیکن انگلی کو اگر ہم کاٹ دیں گے تو یہ چھوٹا مفصدہ ہے چھوٹا کتنا ہے چھوٹا مفصدہ ہے تو ہم انگلی کو کاٹ کے گرا دیں گے اپنی جان کی حفاظت کریں گے ہے نا اپنی جان کی حفاظت کریں گے اسی طرح سے آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ افریہ کلما کا استعمال کریں اللہ کا انکار کریں یا اے آپ ایک بوتل شراب پیئے یا تو آپ اللہ کا انکار کریں یا تو ایک بوتل شراب کریں آپ کے سامنے دو اختیار ہے ایک ہے کہ آپ اللہ کو گالی دیں رسول کو گالی دیں مثال کے طور پر یہ ایک بوتل شراب پیئیں آپ کیا کریں گے ایک بوتل ہم شراب پئیں گے اللہ کو ہم گالی نہیں دیں گے اس لیے کہ اللہ کو گالی دے رہا یہ بہت بڑا فطرہ ہے یہ تو بالکل میں کابر ہو جاؤں گا لیکن مجبوری کا ہاتھ میں ہم نے اس کو پی لیا تو اس کوئی ہلکی بات نہیں ہے لہٰذا چھوٹے فتنے کے ذریعے کہ ہو گیا نا اس کے لیے یہ قائد یہ ہے زکات کے باب میں لا سجب اس زکات لا سجیب اس ذکا نہیں پھر آئینی نواحدین یہ مسائل ایک ہی مال میں دو زکوات واجب نہیں ہے ایک مال میں دو زکات واجب نہیں ہے بعد مثال پہ چھوڑ کر کے کیا مطلب اس کا آپ کے پاس آ... کیا کہتے ہیں جن چیزوں میں زکات فرد ہے وہ چھ ہیں ان میں سے یہ کیا ہے عروض تجارہ تجارت کے سامان میں زکات واجب ہے نا اچھا اسی طرح سے جانور میں زکات واجب ہے بحیمت اللہ نام جو چار قسم ہے تو آپ کے پاس بکریوں کی ریوڑ ہے اور آپ بکری کی تجارت کرتے ہیں تو اس میں دو چیز جمع ہو گئی نا ایک ہے کہ بکری کے بکری کا سکات اور ایک کے مال تجرت کا سکا تو کیا کہیں گے آپ ایک مرتبہ میں جو بکری کے اعتبار سے زکا ادا کروں گا اور ایک مرتبہ مال تجرت ہونے کی ادا کروں گا ایسا نہیں ہے ایک ہی مال میں دو زکات واجب نہیں ہوتی ایک ہی مال میں دو زکات واجب نہیں ہوتی چند مسائل کے علاوہ مسائل کے علاوہ کوئی مسائل مثال کے طور پر آپ نے ایک گلام خریدا اور غلام کا مال ہے غلام کا کیا ہے مال ہے یا غلام کو آپ نے کسی کام میں لگایا ہے وہ کما, کما رہا آپ کو دے رہا ہے تو جب کمائی ہے تو اگر یہ پیسہ اگر ان کے کمائے کا پیسہ اگر نصاب تک پہنچ گیا تو زکات دینا ہے کہ نہیں دینا ہے زکات دینا ہے اچھا جب عید الفطر کے فطر کا دن آیا تو اس پر زکات الفطر بھی واجب ہے ہاں تو غلام کے کمائے کی بھی آپ زکات نکالے یار اس کی طرف سے پھر فطر نکالے تو دو جو آ گئے نا اس لیے, اس لیے نے کہا کہ اللہ کے بہادل مسائل بعد مسائل کو چھوڑ کر کے وہ دو تین مسائل ہیں بعد مسائل کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز میں دو بار, بار زکات دینا واجب نہیں ہے ایک ہی بار زکات دینا ہے آپ کو اگرچہ ان کے اسباب دو یا تین کو نہ ہو جیسے میں نے مثال پیش کی کسی کے پاس اگر بکری کی بکری کا ریواڑ ہے اور وہ اس بکری سے تجار کرتا ہے تو اس کو دو ایک بکری کے اعتبار سے اور ایک مال تیارت کے وجہ سے اس کو دو زکات دینا واجب نہیں ہے اسی طرح سے یہ ایک ہے جناد کے باب میں الحدود الحدود تس قطبی شبہات الحدود تس قطبی شبہ حدود کہتے ہیں جو معروف ہے حد حد کی جمع ہے اور جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے جیسے زنا ازنا کی حد ہے چوری کی حد ہے قتل کی حد ہے یہ حد اس وقت تک قائم نہیں کی جائے گی جب تک یقینی تلائل سے ثابت نہ ہو جائے شبہ سے جیسے ابھی صبح کس نے ذکر کیا کہ مجھے کسی نے کہا کہ میرا پاس چوری ہو گیا ہے تو مجھے شک ہے فلادی پر تو شک شبہ کی بنیاد پر آپ کسی پر حد قائم نہیں کر سکتے ہیں لہذا قاضی کو یہ قاعدہ بہت ضروری ہے قاضی ہونے کے لیے قاعدہ بہت ضروری ہے ججمنٹ ہونے کے لیے اس لیے کہ اگر وہ قائدہ یاد نہیں رہے گا اس کو تو ہو سکتا ہے فیصلہ کر دے گا وہ تو وہ گناہ پڑ جائے گا لہذا شکو کو شبہات سے کسی پر حد جاری نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین انہی انہیں کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ فرمائیں یہ میری ایک مہینے کی محنت کا سمرہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دیا اس میں اگر جو میں نے صحیح کہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اگر اس میں کوئی غلطیاں ہیں تو وہ میرے طرف سے اور, اور شیطان کی طرف سے اللہ رب العالمین